تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنے نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا بے شک اللہ آپ کو مجدہ دیتا ہے کہ جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تزد کرے گا اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنی والا اور نب ہمارے خاصو میں سے